إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسعى وفره ونعوذ بالله من شرورنا حسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرككم من نفس واحدة وحرك منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله السميع يليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم الخاشعون مطرم سامئين بد دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یسورت المومنون کی پہلی دوسری آیتیں تلاوت کی گئی ہیں آج خطبے کا جو اصل موضوع اور عنوان ہے اسلام میں نماز کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے شہادتین کے بعد سب سے پہلا رکن اللہ رب العالمین نے نماز کو قرار دیا ہے اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کی نماز تمام انبیاء علیہ مستراک اور تمام قوموں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا قائم کرنا نماز پہنا فرق قرار دیا تھا حضرت ابراہیم اور علیہ رہے شام کو لیں وہ اپنی قوم کو نماز کی دعوت دے رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ رب جعلنی مقیم و ربنا و تقبل دعا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مارتے ہیں اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے پر قائم کرنے کی توفیق دے اور میری ضوبیت اور میری نسل اور اولاد کو بھی اللہ تعالی نمازی بنانا اللہ رب العالمین حضرت موسا علیہ اللہ کو جب رسالہ کو نبوت عطا کیا اسی وقت اللہ رب العادمی فرمایا وہ آ کے مسلح نماز کو قائم کرنا نماز کو نماز کو میری یاد کے لیے برابر قائم کرنا اللہ رب العالمی نے جب نبی کو پیغمبر بنا کر کے قوم کے پاس بھیجا اور قوم نے فراؤن اور اس کی قوم کے ظلم و زیادتی کا تذکرہ کیا موسا رسلام کے پاس آ کر کے قوم نے شکایت کیا کہ اے موسا یہ بنی فراؤنی ہمیں بہت ہی زیادہ تنگ کر رہے ہیں بہت ستاتے ہیں بڑی تکلیف دیتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ظلم سے نجات دیں اللہ رب العالمین سے موسا کری ملا ہم کلام ہوئے اور اپنی قوم کی پریشانی کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا تو اللہ رب العالمین نے فرمانا وا موسا واقع واقع مسکرا اللہ رب العالمین نے علیہ السلام کو حکم دیا کہ یقینا ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے لیکن ابھی فی الحال آپ آب مسجدیں آباد کریں محلوں میں اور ہر مسجد میں نماز قائم کریں اللہ اکبر ایک طرف ظالموں اور کفار کے ظلم و زیادتی کی شکایت امت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ ظلم ہتے گا ساری پریشانیاں دور ہوگی لیکن پہلے مسجدوں کو آباد پڑھو اور نماز قائم کرو اللہ رب العالمین نے صورت مریم کے اندر تمام انبیاء اندیا کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں ہٹتے ہوئے عیشار کو دیکھیں وہ اوسانی تو ہیا عیشا رہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ میرے رب نے ہم کو ہمیں ہمیں کیا ہے کہ ہمیشہ جب تک ہم زندہ رہیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے رہیں اللہ رب ردمین نے سور مریم کے تمام انبیاء کی خاص خاص خوبیوں کا تذکرہ کیا حضرت اسماعیل علیہ سراط اسلام جو لا دے جاتے ہیں ان کا تذکرہ آیا تو ال العالمین نے ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے وہ کل فل کتاب اسماعیل ان کا نور تلواری و کان رسول و کان یا سرا کے وقان مرو دیا اے ہمارے نبی اس کو قرآن پاک میں ان آیات کو کہہ کر کے سنائیں جس میں ہمارے نبی اسماعیل کا تٹکرا ہے اور اسماعیل کی بڑی خوبی کیا تھی ان نہ سواد کلواد اس آوازے کے بڑے سچے اور پکے تھے اللہ کے رسول و پیغمبر تھے زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا وکان آیا مرو لہوبی شراتی و زکات اور بڑا کمان اور بڑی خوبی یہ تھی کہ اپنی اولاد کو برابر نماز اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا واقعات و طرف علیہ ضول من اللہ مرنحا ضول من المثرا تو طرف نت گال کا دکھا ترین اے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دن کے دونوں سے دونوں کنارے اور آج کے ایک حصے میں آپ برابر نماز قائم کریں تمام انبیاء اور تمام امتوں کو اللہ رب العالمین نے نماز کی تاکیف کیا اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا میرے دوستوں نماز کا قائم کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالی نے کسی نبی یا کسی امتی کو آزاد نہیں رکھا تھا ہر ایک پر نماز اللہ تعالیٰ نے پرت کرا دیا تھا اور یہ نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے نماز کی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اگر آپ سد کے دل سے نماز قائم کریں گے سد کے دل سے نماز پڑھیں گے اور تمام شرائط اور وجوہ اور سنر مستحب مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ نماز قائم کریں گے تو آپ کے زندگی کے سارے اعمال نماز کی برکت سے سدھر جائیں گے آپ کے اخبار سدھر جائیں گے آپ کے کردار بھر جائیں گے آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا آپ کے سارے معاملات کے قریب تک نہیں آ سکیں گی العالمین نے کروں اکبر وہ رب اللہ سورین کبوت کی شاید میں اپنے نبی کو دو لوں کا حکم دیا ہے نمبر ایک اتر معروش کتاب جس کتاب کو ہم نے بدلئے آپ پر نازی کیا ہے اس کتاب کی برابر تلاوت کیا کریں قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کا حکم دیا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں نے جو آج کتاب اللہ کے ساتھ رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ رمضان آ گیا روزانہ ایک سال کر کے ہم نے ایک حک میں قرآن کیا اور کر لیا اور ہم سمجھتے ہیں میں نے ہمیں اور آپ اور سب کو اپنی کتاب کی برابر تلاوت روت کرنے کی اور تلاوت کی پابندی کرنے کی تو ٹھیک نصیب فرمائے نبی اللہ نے بڑی تاکید کیا ہے آنے فرمائے جانو جب اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر کے رات کو پلٹ کر کے اپنے گھر میں آتے ہو تو سونے سے پہلے کم سے کم اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم چند آیات کی تلاوت کر کے ضرور سویا کرو روزانہ انسان کو کتاب اللہ کی کچھ فرصے اور کچھ آیات کا کہنا بہت ہی خیروبر کا ہے ایک ون ہاتھ آ اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا اور نمبر دو واقعی سرا اے ہمارے نبی آپ نماز برابر قائم کریں آپ نماز کبھی طرح نہ کریں واقف سرا کا سرا کا تنہائی پاشائی بل آپ نماز قائم کریں یقیناً نماز کا کمال ہے نماز کی یہ خوبی ہے اور نماز کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان نمازی کو ہر قسم کے برائی اور دہیائی اور ہر قسم کے گناہوں اور منقراف سے روک دیا کرتی ہے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ پہ آپ کی نماز آپ کے اخراج کی آپ کے کردار کی آپ کے آداب و اتوار کی آپ کے چال چلن کی نماز کے آپ آپ کی کیمام چیزوں کی صلاح ہو جائے گی اسی لیے ذرا اس حدیث پر غور کریں جس حدیث کو امام تربیت امام تبرانی رحمت اللہ نے اپنے موجم میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں نبی الحاط اسلام نے ساتھ بنایا اے لوگوں سبب اشورا کے آمد کے دن حشر کے میدان بھی سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلا حساب اللہ تارا جس عمل کا لے گا آر فرمائے نماز ہے ان سبب ہلامت اشورا سب سے پہلے اللہ تارا جس نم جس امر کا حساب لے گا اللہ رسول فرماتے وہ کر کی نماز ہوگی اب آگے ذرا سنے نماز کا یہ کمان نماز کی یہ برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائنس سلوحت سلوحت سا ایرو اگر نماز انسان کی درست ہے انسان کی نماز میں کامیابی حاصل ہو گئی اور انسان کی نماز اگر صحیح اور درست ہے سروحت سا ایرو آپ نے ساتھ نمایا اگر نماز بندے کی درست ہے تو نماز کے علاوہ جتنے امان ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ کیا اس کے درست ہوں گے انسان اگر نماز اپنی درست کر لے اس کی آنکھیں درست ہو جائیں اس کے کان درست ہو جائیں اس کے ساتھ اس کے اخلاق اور کردار درست ہو جائیں بشرقے کی نماز ہماری درست ہو جائے ایسا نہ ہو کہ یہ بات کر کے تو مسجد میں کھڑے ہیں لیکن دل و دماغ جو ہے مسجد کے باہر اپنا کام کر رہا ہو ایسی نماز سے ہماری اصلاح نہیں ہوگی سوراتا چل اس حدیث نے واضح کر دیا کہ انسان کی نماز اگر درست ہے تو اس کے سارے امان نماز کی برکت سے درست ہو جاتے ہیں آگے آپ نے ساتھ نمایا وہ فصت فصدت و ان فصدت فصدت تا امر ہی اور اگر انسان کی نماز خراب نکلی آدمی کی نماز اگر نہ کسے تو آپ نے ساتھ مارا اس کے ساتھ ہی سارے امان بھی جائے اور برباد اور بےکار ہوں گے بے اور اگر اسی کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ خواہ حضرات کو بتا دیا جائے تو بہت ہی بات ہو جائے گی جی دوستو نماز اگر ہماری درست ہے نماز سنت کے مطابق ہو شریعت کے مطابق ہو اخناط کے ساتھ ہو رو سجے مکمل ہو اگر تمام اور آباد ہمارے نماز کو ہم نے سارے آباد کے ساتھ ادا کیا تو ہمارے سارے امان نماز کی برکت سے درست ہوں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالم ہوں گے اپنے دور صلاف میں جتنے مسلم صوبے تھے اور جتنے علاقے تھے ہر علاقے کے گورنر کے پاس ایک لیٹر بھیجا اور کہاں کی اور پابندی اور پابند کیا کہ دیکھو اپنے علاقے کی تمام نے اور تمہارے علاقے میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی نماز دیکھو ان کی نماز درست کراؤ اور اتنا یاد رکھنا اگر تم نے دیکھا کہ کسی کی نماز درست ہے تو یاد رکھو اگر کوئی نماز کی حفاظت کر رہا ہے کسی کی نماز درست اور اچھی ہے یاد رکھو نماز کے علاوہ اس کے آواز ہوگے اور نماز سے بھی زیادہ اس کے آماد درست ہوگی اور اگر تم نے دیکھا کی کسی کی نماز بےکار ہے کسی کی نماز نہیں درست ہے یا کوئی نماز کو ضائع ہو برباد کر رہا ہے صبح چلا چڑا اب یو نہ تو نماز کے علاوہ جتنے بھی حکام ہوگے اگر نماز ضائع کر رہا ہے تو سارے اسلامی حکام کو نماز سے بھی زیادہ ضائع کرتا ہوگا اس لیے نماز بڑا ہند خریدا ہے نماز بہت سارے خیر و برکت کا سبب ہوا کرتی ہے ہماری نماز درست ہو تو پر رب العالمین ہمیں کامیابی کی بشارت سناتے ہیں فرمایا تب افلاح امنون الجی دوں کی سورات کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا حیث برقرار رکھتے ہیں اور دل لگا کر کے حیثو خطو کے ساتھ نماز پڑھا کرتے ہیں لیکن آج ہمارا معاملہ نمازوں کا یہ ہے جو سر چلتا ہوا سبھی تو سبھی سے آنے لگی سب دل تو شرم میں آتا مجھے کیا ملے گا نماز میں ہماری نمازیں یہ چوبیس گھنٹے جو سیدھے بھولی رہتی ہے وہ ساری سیدھے نمازوں میں شیسان یاد دیا کرتا ہے میرے بھائی نماز کے سنن کا ارکان کا حرائط کا واجبات کا مستحدات کا اور نماز کے سارے آباد کا یاد رکھیں گے نماز ادا کرو نماز ساری برائیوں سے میں محفوظ رکھے گی ابو کو آپ تک اللہ بالکل الحمد للہ وقف وسلم اباز اللہ ام آباد امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں امام احمد بن حمبر امام دارمی اور امام بحی رحم اللہ یہ تینوں علم حدیث نقل کرتے ہیں ابلا عید العمل ام العص رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں ایک ہی نبی علی سامنے نماز کا تذکرہ کیا نماز کی اہمیت نماز کے فضائل اور نماز کے ترک کرنے والوں کے جرم و سدا تھا ذکر کرنا چاہیں تو آپ نے اس طرح سے ذکر کیا فرمایا اے کو یاد رکھو یہ پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے تم پر فرض کرا دیا ہے من حافظ عليها نورا پہ موڑن و برہانند ومن لم يحافظ را لم و را نہ جاتن و کان یو مل کی متی ماں تارونا وہ سراؤنا و حامانا وہ کماں سام آپ نے نماز کی اہمیت اور نماز کی ضرورت اور نماز کا خدائے اور اس طرح تاریخ کے سزا کو سدا کا بیان کرتے یہ فرمایاد رکھنا یہ پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے تم پر پرت کرا دیا ہے من ہاتھ ادا جس انسان نے ان پانچوں نمازوں سے حفاظت کیا حفاظت کا مطلب ہے رکو درست ہو وقت پر ادا کیا جائے اور نماز پڑھنے کے لیے آئے تو سننے کے مطابق شریعت کے مطابق نبی رہے گا آسمان کے مطابق طریقوں کے مطابق خوبو خوبوں کے ساتھ آپ اپنی نماز ادا کریں یہ حفاظت کا مطلب تو نے بنوایا یہ پاس وقت کی نمازیں ہیں من ہاتھ ادا نہیں ہا جس نے ان کی پابندی کیا ایسا نہیں کہ رمضان میں پڑھا اور گیارہ مہینے چھوڑ دیا یا اس نے ہفتے میں جمعے کے دن پہا اور پھر سات دن کے لیے نماز پڑھا کر دیا یا اس نے چار وقت کی نماز پڑھی اور فجر جو ہے وہی کے لیے قربان کر دیا یہ نماز کو حفاظت کرنے والا نہیں ہے یہ انسان نماز کو دائیں کرنے والا سب ہے آپ نے من ہاف ہزار جس نے پچاستا نماز کی پابندی کیا اور ان کی حفاظت کیا تو نماز اس کو تین پالا پہنچائے گی نمبر ایک کانت لہو بڑھا نور کانت لہو نور یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی ایک میں نور بنے گی اس کے دل کا نور ایمار پہ جائے گا اور وہ نور ایمار ہمیشہ آدمی کو نیکی نیک بلائے گا اور برائی سے ہمیشہ وہ روکتا رہے گا یہ بہت بڑا بڑا نور ہے نمبر دو نماز نور بنے گی قیامت کے دن جب پلس راج پر گزرنا ہوگا تو نور نماز نور بن کر کے اسے پلس راج کے پار کرا دے گی یہ نور ہے آپ نے ساتھ میں پہنا پا ہے نوڑ نماز اس کے لیے نور ہوگی نمبر دو وبوہان نماز اس کے جنتی ہوگی اور مسلمان ہوگی کی دلیل ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنائے تاکہ نماز حجر کے میدان میں مسلمان ثابت کر دے کہیں ایسا نہ ہو ہماری نماز نہ ہو تو فطر کے میدان میں مسلمان ثابت کرنے کے لیے کوئی امر ہندو کے ہمارے سامنے نہ آئے کرو کالت رہو جس نے نماز کی پابندی کیا نماز اس کے لیے نور ہوگی وہ برہان برہان اور دلیل ہوگی نمبر تین وہ نجاتی آما اور کیا سب سے پہلا عمل انسان کو جہنم سے بھی دلال نجات دلائے گا وہ اس کی نماز ہوگی نمبر سر ہمیں اپنے ساتھ نمایا نماز کی پابندی کرنے والوں کا مکان مرتبہ ہے لیکن جس نے نماز کی حفاظت نہ کیا اس کا انجام کیا ہوگا آپ نے فرمایا گئی ہے اور جس نے پچپن نماز کی حفاظت نہ کیا پچوٹہ نماز کی پابندی نہ کیا پڑھتا تو ہے لیکن پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا دل آیا تو پڑھ لیا دل میں نہ آیا تو چھوڑ دیا نمازوں کے ساتھ نماز لیا اور نمازیوں کے ساتھ ایک نماز کو چھوڑ دیا جس نے نماز پہتا کہا تو لیکن نماز کی پابندی نہ کی کبھی کبھار والا ہے آپ نے ساتھ ہمارا اور جس نے نماز کی پابندی نہ کیا لن تک لہو نوران, نماز اس کے لیے نور نہیں بنے گی ولا اس کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں بنے گی ولا نجات یوم اور قیامت کے کبو بھی اس کی نماز نہیں بن سکتی نمازیں ہیں نماز کہاں ہے لیکن نماز اس نے پابندی نہیں کی ہے کبھی کہاں کبھی چھوڑ دیا رمضان آیا نمازی بن گیا رمضان سلا گا بے نوازی بن گیا دن آیا تو پھر ہرتے اب مسجد کے قریب آنے والا نہیں ہے سماعت تو پڑھی لیکن نماز کی پابندی نہ کیا نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی نہ نجات کا ذریعہ بنے گی اور نہ تو اس کے مسلمان ہونے کی زری ہوگی رسولوں بڑا خطرناک انہوں نے پھر انجا جہاں رسول نے بیان فرمایا جو انسان پچھتا نماز کے حفاظت نہیں کرتا کان عمر کی آمد کانے عمر کی آمد ماں کارون وہ گراؤن وہ ہانا جس نے نماز کی پابندی نہیں کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو اسے قارون کے ساتھ اٹھائے گا فران کے ساتھ اٹھائے گا خان کے ساتھ اٹھائے گا اوڑ کے ساتھ اٹھائے گا کہ دنیا کے بہترین چار کافر گزرے ہوتے ہیں انسان آمان ہے کارو ہے, ہے جو دنیا کا بڑا ماردھار جو اپنے بزن جو اپنے مال اور دولت میں پس کر کے آ کر کے اس نے نماز کو ترک کیا اور نماز کو نظر انداز کیا نمبر دو خیراؤ، خیراؤ وہ انسان ہے جس کی بات شاہد نے ایمان لانے اور نماز پہننے سے محروم کر دیا نمبر تین آمان یہ فروٹ وزیر تھا جس کی وزارت کی کرسی نے اسے بے نمازی بنایا یہ وزارت کی کرسی پھیلانے خارج داد یہ وقت بر وقت مکے کا کافر اسلام کا دشمن ہے جو مکے کاغذ تھا تجارت نہیں اس کے کاروبار نہیں اس کے بزنس ہمارے نماز پرک نہ پرو نماز کی حفاظت کرو نبی ہم سے پانچ نماز اللہ نے تم کو فرق کرا دیا ہے وہ بوا کو صلاح وہ آدم رسو رہنا وہ حسو رہے لوگوں کے پانچ وقت کی نماز اللہ نے اپنے بندوں پر فرق کرا دیا ہے جس نے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اچھی طرح سے وطو کیا وقت پر کی اے نماز ادا کی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا کو خود اطمینان کے ساتھ مکمل لگا دیا وہ سو جانا چھوٹوں تو چھوڑے نہیں مارتا کی طرح بلکہ خوب اطمینان کے ساتھ خوب اطمینان کے ساتھ اس نے سیزہ کیا رسو بھی وہ بھی مکمل سرکے بھی مکمل وہ خوشوں اور نماز اس نے پڑھیں گے خوشوں خوبوں کے ساتھ جس میں بھی اللہ تعالی کے دربار میں مسجد میں حاضر ہے کچھ دل میں اور دل دماغ دماز آنکھیں اور کام بھی سارے اس جس نے خوشو خدو کے ساتھ وسو سیتا مکمل کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ اچھی طرح سے وضو مکمل کرنے کے بعد ان پانچ شرطوں کے ساتھ جس نے نماز پڑھی اب نئی رہتا سنگ سارا سناتے ہیں جس مسلمان نے ان پانچ شرطوں کے ساتھ نماز پڑھی اللہ کی رسم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ساتھ پر اس بات کو فرق کرا دے رکھا ہے کہ ایسے وقتے کو ہم ضرور معاف کر کے دن سے داخل کریں گے ان سب شرط یہ ہے کہ ان شوق نماز پڑے تو خوشوخصو کے لیکن ساتھ لیکن آپ نے ساتھ فرمایا وہ بندی جس نے ایسا نہ کیا نماز تو پڑھی نماز تو پڑھی لیکن خوشو خودو کے ساتھ نہیں نماز کہاں مکمل نہیں نماز تو پڑھی جس میں یہاں ہے دل و دماغ میں سب کے باہر ہے یا نماز تو پڑھی لیکن کبھی کبھار آ کر کے پڑھ لیا کم نہ آپ نے ادا نہ کیا سر اللہ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے اب اللہ کی مرضی کو چاہے کرے اس کو جہندر میں जाने یا نم کو بتایا لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی وانا کوئی گارنٹی اس کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سنگ لوگوں کو نماز کا پابند بنائے میرے دیش نماز میں پوتا ہی نہ کرو نماز میں آپواہی نہ کرو یہ بھی یعنی یاد رکھو ملک کے سامنے آ جائیں گے اس وقت سو دے کے جہنم تک آدمی داخل ہوا صرف ایک ہی ضرور کا اقرار کرے گا میں نے نماز نہیں پڑھی تھی اور تارا کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کو اس کو ذرا دیکھو بیمار پڑا ہوا ہے رشتے پر اور سارے ابھی واقعہ کھڑے ہوئے ہیں جان कमी شروع ہوئی سارے عظیم کاری حرکتیاب کا ہے جب ایمبولینس بناؤ بڑے سے بڑے ڈاکٹر یہاں لے کے کرو سب سے بڑے ہاسپٹل میں لے کر کے کرو جان بچانے کے لیے تھوڑی چہر پھیر شروع ہو گئی کوئی ٹیلیفون کر رہا ہے کوئی ایمبولینس بنا رہا ہے کوئی بھاگ دور کر رہا ہے کسی بھی سورج میں اس مریض کی جار بچائی جائے لیکن اللہ تعالی بناتے ہیں بچا چڑھ گیا ہے کہ اب دنیا چھوڑنے کا کام ہمارا پہنچ گیا اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے یہ ہے بلا وجے پر ایمبولینس بنا رہا ہے یہ بلا بچے جو ہے کام سارے کی تیاری میں اس کو یقین ہو گیا ہے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے اس کی روح قبض ہو گئی اور دیکھنی پراپرٹی کا دیکھ جسے پراپرٹی ہو جائے گا اور اس کاروبار دن میں ت نے نمازیں چھوڑی تھی اب اس کو تیس رسی کا ضروری نہیں بتا اب تجویز کی روح کرتے تیرے رب کے ساتھ پہنچا دیتے روح کرد کی روح جبکہ آمد کے دن حسرت میدان کو ہوا انسان قدر میں گیا وہ نماز ارے چھوٹوں میں نماز پڑھ اللہ ابلاح کسی اور چیز کی فکر نہیں کر رہا ہے وہ نماز کی فکر کر رہا ہے چوک کا تیسرا مرانا ہے حشر کا جب قیامت کے دن حسرت میدان میں اس کر دکھاؤ اور جیسنا پارا سور کر چھوٹوں اور اس کے کنٹے میں بچے کھڑے ہوئے ہیں اور بے نوازی کو اللہ حکم دیتا ہے نماز پڑھ کر کے دیکھا رکوا چاہے دیکھا لیکن اس کی اللہ نے لوہے کے مالک بہت سخت بنا دیا ہے نہ چھپ سکتا ہے نہ رکو کر سکتا ہے نہ سبزے میں جا سکتا ہے چک نہیں پا رہے ہیں ہماری حقیقت خراب ہو گئی ہیں ہم لوگ آزاد نہیں کر اس خود پر جواب دیا جائے گا موجودہ بہت سارے ارے دبا تم کو نماز کے لیے پڑھایا جاتا تھا مسجد کے قریب اور صحت اور فیت تھا گیا جو کچھ سبزہ نہیں کر رہا تھا تو آج ہر گئے میدان نے رب کو دیکھ کر کے بھی سبزہ کرنے کی طاقت نہیں دی جائے گی اپنا ہی بردستی سے بتائیے کرو مزہ اڑو لیکن یاد رکھو ربھی ہاں تمہارا شمار مسلموں میں ہو گیا ہے وہ راقی رہو مسکروم لا رہ کر ان ہے ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا تو یا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے چوکھا لڑ رہا دوستو اور آخری انسان جب جہانگ میں گیا جہنم میں گیا اب وہاں جہنم یہ رہا ہے ہر نے تک کا بڑی کرتی کیا جو نماز نہیں بڑھ ہے لیکن وہاں یہ کچھ کام نہیں آتا اس لیے جب جنتی پوچھیں گے اپنے دوست احباب تھے جو جہاں کے اندر جا چکے ہیں کلابی کماتے ہیں جنتی پوچھیں گے وہ طرح کا تم سن سکڑ میرے بھائی تم کو ہمارے ساتھ کنما بھی اپنی تے, مسلمان بھی کہتے تھے بڑا مسلم اور اپنے کو کہتے تھے لیکن ضرورت جہنم میں تجھے نے کس چیز نے پہنچا دیا میں تم سیل اس دنیا نے تجھے جہنم میں پہنچایا کہتا ہے لم میں کملس مجھے جہنم میں کس چیز میں پہنچایا وہ ہے میرے نماز کی پابندی نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھائی بہن اے دوست احبان پورے زمان ویسے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنائے میں نے کہا موت سے لے کرتے کے دوستوں تک بے نمازی بس نماز ہی پر افسوس کرے گا کہاں تمہیں نماز پڑھ ہوتا نماز کی پابندی کرو نماز کی عبادت کرو اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہماری نشا میں مدد کرے گا اظہار ہم نے جو بیمار ہو اس سے گائے فرما جو مقروض اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار بھائی ہوں پریشانیوں کو دور کر دے اظہار جو بیمار ہے بیمار ہے اس سے فرما جو دین سے دور ہے اللہ انہیں دین کے قریب کر دے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے سستی اور لاپرواہی کرتی اللہ تعالیٰ انہیں نمازی پڑھا دے انہیں خوشی خود اور سنت و آپ کے پتا نماز پڑھنے کے توحیق نصیب فرما بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملکوں کو اور دنیا کے سارے جس ملکوں کو امن امان کا گہوارہ بنا دو باسندوں کو امن امان نتیب فرمان ہر قسم کی مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر دے ہر قسم کو پریشان میں اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کام دو میں سے ہر ایک کے آمان ہر ایک کے کردار ہر اللہ ہاتھوں کو پکڑ لے وہ نقصان دہشی دے وہی رائے اختیار کرنے کی توسیف دے اسی راستے پر خیر و برکت کر ولانها عن الفحشاء والمنكر والبغي يا رب العالمين انك تنتظرون فذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله